أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعدنا على بعد لا بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الختاب قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الى نعاجي وان كثير من الخلطاء يبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وزن داوود ان ما فتنه واستغفر ربه وخر راكعا واناب له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا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 مقصد سورہ سواد کا العبتلا عالل مستفین کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی آزمایا ہے اور ان پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحانات آئے ہیں تو جو مخلوق آزمائشوں سے اور امتحانات سے بچی نہیں ہے تو وہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں مشرقین کا مشرقین کی عقل یہیں پر کام نہیں کرتی کہ جن بتوں کو وہ پوچھتے ہیں انہی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے جس بابا کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوتا ہے اور پھر اسی قبر کی عبادت کرتے ہیں اسی جگہ پہ یہ ان کی عقل کام نہیں کرتی اور قرآن مجید یہ مضمون اسی لیے ذکر کرتا ہے کہ جو برگزیدہ مخلوق وہ طرح طرح کی آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے ہیں خود آجز ہیں وہ تمہاری حاجت کیا پوری کریں گے سورت تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ یہ آیت نمبر سولہ تک جس میں مقاصد اربعہ سے انکار کرنے والوں کو زواجر دیے گئے مقاصد اربعہ توحید رسالت اور قرآن کی صداقت ایمان بالآخرہ اور آیت نمبر سترہ سے سورت کے مقصد پر ال ابتلا مستفین پر پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں تین پیغمبروں کے تفصیل اور چھ پیغمبروں کے اجمالن یہ پہلا واقعہ ہے حضرت داود علیہ السلام کہ ان پر امتحان آیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ ابتلا سے نہیں بچے اور اللہ نے انہیں یہ آزمایا ہے باوجود اس کے کہ پیغمبر تھے بادشاہ تھے اور اللہ نے دنیا میں انہیں بادشاہی دی تھی اور اتنا بلند مرتبہ ہو کہ بھی وہ اللہ کو محتاج تھے گزشتہ آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بعض صفات وہ ذکر کی گئیں اور یہاں پہ اگر ان تمام صفات کو جمع کیا جائے تو کم از کم حضرت داود کی یہ کوئی دس صفات یہ بنتی ہیں ان آیات میں عبدنا ہمارے بندے تھے زلعیت ہمت والے تھے اواب رجوع کرنے والے تھے اور یہ ان صفات کو جمع کیا جائے تو دس یا دس سے زیادہ صفات بنتی ہیں کیونکہ آگے آنے والے واقعے میں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تو اس واقعے میں یہود نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے جی ایک ایسا واقعہ گھڑا ہے کہ ایک عام مومن کے لیے بھی وہ واقعہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ایک عام مومن سے بھی وہ تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ انہوں نے بدنام کیا ہے اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور انی کے قول کی تائید کرتے ہوئے ہمارے بھی بعض لوگوں نے یہ انہی کی بات کی تائید کی ہے اور حضرت داود علیہ السلام کے دامن پر انہوں نے بھی یہ بدنما داغ لگانے کی کوشش کی ہے داود علیہ السلام یہ انہیں اللہ نے فصل الخطاب دیا تھا فصل الخطاب کا معنی ہم نے کیا تھا کہ وہ واضح بیان کرتے تھے اور دوسرا معنی فصل الخطاب کہ اللہ نے انہیں یہ فیصلے میں یہ واضح فیصلہ کرنے کی طاقت دی تھی کہ وہ جب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تو ایسے انداز میں فیصلہ کرتے کہ لوگ قائل ہو جاتے اس کے اور اللہ نے انہیں یہ توفیق دی تھی یا فصل الخطاب مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تو مدعی سے کہتے کہ تم دلیل پیش کرو اور مدالے سے کہتے مدعی اگر دلیل پیش نہ کرتا تو مدالے سے وہ کہتے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم قسم کھاؤ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے البئی نتو عال المدئی ولیمین ولی مد علیہ یا ولیمین و من انکرا دلیل مدعی پر ہے گواہ پیش کرنا مدئی پر ہے جب کہ مدالیہ اور منکر پر قسم کھانا ہے یا فصل الخطاب یہ ہے کہ خطبے میں یہ جو خطیب کہتا ہے ام بعد۔ تو یہ ام بعد سب سے پہلے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا اور یہ فصل الخطاب ہے مختلف اقوال مفسرین نے یہاں پہ یہ ذکر کیے ہیں وہ أَتَاكَ کا نبول قس میں یہ اب یہاں پہ اس واقعے میں اسی فصل الخطاب اس پر بطور مثال ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہاں پر قرآن میں یہ جو آزمائش یہ لائی گئی ہے تو اس آزمائش کی وجہ کیا تھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ ایک مرتبہ یہ بات کی کہ اور اللہ سے یہ ایک عرض کیا کہ اللہ دن اور رات میں ایک ساتھ بھی ایسی نہیں گزرتی اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ میرے گھر میں داود یا آلے داود میں یہ کوئی شخص وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ تیری تسبیح اور تیرے ذکر میں وہ مشغول نہ رہتا ہو لیکن کہ اللہ تعالی کو یہ اپنے مقرب پیغمبر یہ ان کی ایسی کوئی بھی بات وہ پسند نہیں ہوتی کہ جس میں ایسا فخر فخر کا کوئی شائبہ ہو تو حضرت داود سے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے ورنہ اگر یہ نہ ہو تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر میری توفیق نہ ہو اور میرا فضل نہ ہو تو تم میں اور تیری آل اولاد میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو برقرار رکھ سکیں اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک آزمائش میں ڈالوں گا ایک آزمائش میں ڈالوں گا اور وہ آزمائش وہ یہاں پہ قرآن میں اگرچہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہی واقعہ ہے لیکن روایت میں ایک بات یہ آتی ہے اور بعض لوگوں نے اور قصے وہ بنائے ہوتے ہیں جس کی ہم تردید کریں گے آگے وہ حل عطا کا نبول میں یہ اور تحقیق یہ آئی ہے تمہارے پاس حل بمانے قد کے اور یا حل استفام کہ کیا آئی ہے تمہارے پاس یا پیغمبر نبول الخصمی خبر ان جھگڑا کرنے والوں کی قسم مزدر ہے اور یہ اس میں جنس ہے قسم یہ اسم میں جنس ہے اور اس میں جنس یہ واحد تصنیہ جمع مذکر معنس یہ ساروں کے لیے آتا ہے اور یہاں پہ خسم سے مراد دو جھگڑا کرنے والے جیسے آگے واقعے سے پتا چلتا ہے وہل ہل اطا کا نبول کیا آئی ہے آپ کے پاس پیغمبر خبر ان دو جھگڑا کرنے والوں کی اس تصور المحراب میں جب وہ چڑھ آئے دیوار پر المحراب عبادت خانے میں داخل ہوئے اس تصور الم تصور تصور تصور کہتے ہیں سور دیوار کو اصل میں کہا جاتا ہے دروازے سے وہ نہیں آئے بلکہ وہ دیوار پر چڑھ کر حضرت داود کے عبادت خانے میں داخل ہوئے اس تصور الم جب وہ چڑھ آئے المحراب حضرت داؤد کے عبادت خانے میں عبادت خانے میں وہ دیوار کے ذریعے چڑھتے ہوئے یہاں پہ داخل ہوئے اس دخلو آلہ داؤدا محراب یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں میں بنی ہوتی ہے یہاں پہ یاد رکھے یہ مراد نہیں ہے بلکہ محراب یہ عبادت کا کمرہ سور عمران میں بھی جو آیت نمبر سینتیس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے گزرا تھا تو وہ بھی عبادت کا کمرہ عبادت خانہ وہ مراد ہے یہ ہماری مساجد میں جو محرابیں یہ بنائی جاتی ہیں تو یہ بعد کے دور میں بنی ہیں یہ محرابیں یہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھیں تو یہاں پہ وہ محراب یہ مراد نہیں ہے اس تصور المحراب جب وہ چڑے المحراب حضرت داؤد کے عبادت خانے پہ اس دخ الو داؤدا جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد پر ففض عامن تو وہ گھبرا گئے ان سے اور یہ ظاہری گھبراہٹ یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے یہ نبوت کے مقام کے منافی نہیں ہے ظاہری اسباب سے انسان جیسے حضرت موسا جب ان کی لاٹھی سے سانپ بنا حضرت موسا اس سے ڈر گئے تو ظاہری اسباب میں ڈرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے ہاں جس چیز کو قرآن رد کرتا ہے اور جس چیز کو شرک قرار دیتا ہے کہ وہ غائبانہ کسی سے ڈرنا جیسے بندہ قبر والے سے ڈرے قبر سے ڈرے بہت سے ڈرے یا غائبانہ ڈرے کہ اگر میں نے بابا کے نام پہ گیارہویں نہیں دی تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا میرے مال کو برباد کر دے گا پفز یا تو وہ گبرا گئے ان سے کیونکہ وہ دروازے سے نہیں آئے تھے اور حضرت داؤد نے کہا کہ شاید کسی بری نیت سے آئے ہوں کہیں چور نہ ہوں پفظ یا تو گھبرا گئے ان سے قالو اور یہ اس وجہ سے گھبرا گئے کہ حضرت داؤد عبادت میں مشغول تھے اور وہ سمجھے کہ یہ وقت ضائع کریں گے اور وقت برباد کریں گے قالو تو انہوں نے کہا لا تخف آپ نہ ڈریں خسمانی ہم دو دعوے ہیں ہم دو دعوی کرنے والے ہیں ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں آپس میں یعنی ایک معاملہ جو ہے وہ آپ کے پاس لائے ہیں بغا بعدنا آباد بعض زیادتی کی ہے باز ہمارے نے اعلی آباد ان بازوں پر یعنی ہمارا ایک دوسرے پر دعویٰ ہے اور آگے وہ دعویٰ وہ ذکر کیا جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس وہ قضیہ لے کر آئے ہیں فحکم بیننا بالحق تو آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ ولا تشتت اور زیادتی نہ کریں بعض چیزیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں مثلا کسی شخص کو یہ کہنا کہ اگرچہ وہ شخص وہ عدل و انصاف کے فیصلے کرتا ہے لیکن اسے یہ کہنا کہ بات سنیں زیادتی نہ کریں یہ کہ کہیں آپ زیادتی نہ کر بیٹھیں تو یہ بات کرنا یہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص وہ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا یا جو شخص یہ بات کر رہا ہے تو اسے تم پر شک ہے کہ تم زیادتی کرو گے بلکہ یہ تاکید کے لیے یہ جملہ یہ کہا جاتا ہے فہ کمبئی نہ بالحق کے اور یہ بھی یہ قرآن مجید بھی یہاں پہ یہ ایک طریقہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ اپنے سے بلند مرتبے والے کو اور اپنے سے بڑے مرتبے والے کو کہ اگر تم کوئی بات بتاؤ اب تم کوئی بات اسے بالکل واضح انداز میں نہیں کر سکتے تو ایک ایسا معاملہ اپناؤ اور ایک ایسا طریقہ اپناؤ کہ تم اسے وہ بات پہنچا سکو کیونکہ ہر کسی کا ظرف اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری بات برداشت کر سکے بعض لوگ برا مناتے ہیں اگر آپ اسے حق بات بتائیں لیکن چونکہ اس کا مقام بلند ہوتا ہے مرتبہ بلند ہوتا ہے تو اسے چھوٹوں کی بات وہ بری لگتی ہے تو اگر چھوٹا بھی اپنے بڑے کو کسی بات پہ سمجھانا چاہے تو اسے ایک ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جیسے یہاں پہ اس واقعے میں ہے جو آگے آ رہا ہے فہ بیننا بالحق حق کے تو آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ ولا تشتت اور زیادتی نہ کریں وہ دینا الاسوا اسرات اور ہماری رہنمائی کریں اور راہ دکھائیں ہمیں علاسوا اسرات سیدھے راستے کی طرف قزیا کیا ہے ان نہاد عقی یہ میرا بھائی ہے لہو تسروں تسروں یا حقیقی بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے ان نہاد عقی پاگ مفسرین نے اسی کی بنیاد پہ کہ اگر سگا بائی ہے تو سگا بائی ہمیں یہ میراث اپنے والد سے یہ رہی ہے اور میراث میں تنازعہ ہے مال پہ تنازعہ ہے یا مثلا ہمارے میرا مسلمان بھائی ہے اور ہم آپس میں شراکت دار ہیں تو اب یہ اس کا دعوی کر رہا ہے ان نہاد عقی بے شک یہ میرا بھائی ہے لہو تسعن و تسعون نا اس کے لیے ننانوے دمبیاں ہیں دمبیاں دمبک کی جو مونس ہے لہو تسر اوتسون اجتن اس کے لیے ننانوے دمبیاں ہیں ولی نہ آجتوں واحدہ اور میرے لیے ایک دمبی ہے پشتوں میں ہم جسے گڑا کہتے ہیں لہو تسر اوتس ناجتن اس کے لیے ننانوے دمبیاں ہیں ولی جتوں واحد اور میرے لیے ایک دمبی ہے فقالا تو یہ کہتا ہے اک یہ ننانوے دمبیوں والا کہتا ہے اک کہ مجھے ذمہ دار بنا اس ایک دمبی کا بھی وعزنی فی الخطاب اور یہ غالب ہے مجھ پر فی الخطابی بات چیت میں یعنی باتوں کا بھی یہ تیز ہے باتونی بھی ہے اور یہ اب مجھ سے اس ایک دمبی کا بھی تقاضا کر رہا ہے تاکہ اس کا یہ سیکڑا یہ پورا ہو جائے اور اس کے سو دمبے جو ہے یہ پورے ہو جائیں تو آپ ہمارے درمیان یہ فیصلہ کریں یہ قالا تو کہا داود علیہ السلام نے لقد ظلم بس والنا جدان آج ہی تحقیق ظلم کیا ہے اس نے تم پر بے سوال نہ اجتکا جی تیری دمبی کو مانگنے کے تیری دمبی کو مانگ کر بے سوال نہ تمہاری دمبی کو مانگ کر یہ تم پر ظلم کر رہا ہے الا نے آج ہی اور اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تاکہ 99 کے ساتھ یہ ایک دمبی کو بھی ملا لے اور اس کے سو یہ پورے ہو جائیں نقسی رمن الخلتا اے اور بے شک بہت سے شریکوں میں سے خولتا یہ جمع خلیط کی خلیط شریک کو کہتے ہیں وہ انقسی رمین الخلتا اے اور بے شک بہت سے شریکوں میں سے جو آپس میں شریک ہوتے ہیں شریک کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ان کی شراکت ہوتی ہے لبی بادم آلہباد یقیناً زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے آل بعد ان بازوں پر اور دوسرے کے مال میں وہ تما کرتے ہیں امید کرتے ہیں شراکت دار اکثر آپس میں ایک دوسرے کو ان کی نیت بری ہو جاتی ہے بدنیت ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مال میں وہ بری نیت اور وہ تما کرتے ہیں ہاں سارے ایسے نہیں ہیں اللہ عام عاملصالحاتی مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک تو وہ ایسے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے لیکن یہ ایمان اور عمل صالح والے وہ ما قلیل ماہ قلیل کلیل یہ لفظ یہ قلت پر دلالت کرتا ہے اور پھر کلیل یہ تنوین یہ مزید نکرہ یہ مزید تقلیل پر دلالت کرتا ہے یعنی تھوڑے اور پھر ان تھوڑوں میں سے بھی تھوڑے اور پھر آگے ماں مزید تاکید کے لیے یہ اسی قلت کی تاکید کے لیے اور تھوڑے اور بہت ہی تھوڑے ہیں ان میں سے یعنی یہ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں کہ جن میں شراکت داری میں وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے اور دوسرے کا مال نہیں ہڑپتے یہ نہایت کم لوگ ہیں وہ قلی اور بہت ہی تھوڑے ہیں یہ لوگ کہ اسی لیے کہ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ یہ اپنا انفرادی طور پر کوئی بھی کام کرے مختصر کام کرے مختصر کاروبار کرے لیکن خود کرے وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ شراکت دار اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مال کی لالچ کرتے ہیں تما کرتے ہیں ہاں اگر ایمان اور عمل صالح والا بندہ مل جائے تو ایسے لوگ یہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں قلیل ماہوم ورنہ حدیث میں آتا ہے دعوت کی روایت میں اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ انسا لری کئی میں دو شراکت داروں کا تیسرا ہوتا ہوں مالم یُن احدہ صاحبہ اور میری یہ معیت اور میری یہ مدد ان دو شراکت داروں کے ساتھ اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب ان جب تک ان میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور جب کوئی دوسرے اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو پھر خرج تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں ورنہ شراکت داروں کے ساتھ اللہ کی وہ مدد ہوتی ہے لیکن جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیمانی نہ کرے اور جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے لیے صحیح نیت سے وہ کام کریں وہ کلیل وزن داؤدو اور خیال کیا داود علیہ السلام نے انما فتننا ہو کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا یہ ان یہاں پہ تفسیریہ ہے وہ ذن اور بے شک اور ذنّہ اور خیال کیا داود علیہ السلام نے کہ ان فتننا ہو نہ کہ بے شک ہم نے آزمایا انہیں فسط فرب ہو بس انہوں نے بخشش طلب کی اپنے رب سے وخرا کیا اناپ اور وہ گر پڑے راکعن رکو کرتے ہوئے وہ اور انہوں نے رجوع کی اللہ کی طرف جیسے اس سے پہلے گزرا ان آپ کہ وہ نہایت رجوع کرنے والے تھے فغفر نہ لہو کا تو ہم نے بخش دی حضرت داؤد کو غال کہ ان کا یہ عمل وہ ان نلو ایندنا <لَزُلفَة> لیکن حضرت داود کے بارے میں کہیں یہ نہ کہنا کہ اس عمل کی وجہ سے ان کا مقام گٹ گیا اور ان کا مرتبہ وہ نیچے ہو گیا وہ ان نلو ایندنا لز الفا اور بے شک اس داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لزلفا ضرور ایک خاص درجہ ہے زلفا درجہ قربت وہ حسن اور اچھا ٹھکانہ اور اچھی منزل یہاں پر بعض لوگوں نے مفسرین نے ایک قصہ یہ ذکر کیا ہے بعد کے اکثر مفسرین تفسیر میں جس مفسر پر وہ اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے وہ چیز لکھی ہوتی ہے تو بعد کے مفسرین اسی کو نقل در نقل وہ کرتے چلے جاتے ہیں ابن جریر تبری نے ابن جریر تبری المتوفا تین سو دس ہجری ابن جریر تبری نے یہاں پہ ایک روایتی ذکر کی ہے اور یہ یاد رکھے ابن جریر تبری کہ انہوں نے تفسیر میں تمام روایات کو سندن ذکر کیا ہے ابن جریر تبری نے اپنی ذمہ داری وہ ادا کی ہے کہ میرے ذمے جو ذمہ داری تھی میں نے ہر ایک قول کی سند تمہارے سامنے ذکر کر دی اب تم اس سند کو دیکھو اور اس سند میں کہ یہ راوی یہ بات کر رہے ہیں میں نے اپنی ذمہ داری سند کو پوری امانت داری کے ساتھ وہ نقل کر دیا ہے اب تم دیکھو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ آیا یہ روایت یہ درست ہے بھی یا نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ابن جریر تبری نے ذکر کیا ہے ابن جریر تبری نے کیا اس کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ درست ہے ابن جریر تبری نے سند ذکر کر دی اس امید پہ اور اس توقع پہ کہ میری تفسیر پڑھنے والا وہ سند کو سمجھتا ہوگا قاری پر اس کا یہ اعتماد ہے کہ وہ سند کو دیکھے گا اور یوں آنکھیں بند کر کے اس واقعے کو مانے گا نہیں اسے کیا معلوم تھا کہ بعد میں جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ پھر یہاں پہ سند منت کو کوئی دیکھے گا نہیں بلکہ اس واقعے پر ہی اس کی نظر ہوگی اور اس واقعے سے وہ مزے لے رہا ہوگا ابن جریر تبری نے یہاں پہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ یہ بائبل میں بھی ہے جو آہد نامہ قدیم ہے تو آہد نامہ قدیم میں سموئل ایک باب ہے اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ یہ ذکر ہے کہ شیطان ایک دن یہ کبوتر کی شکل میں آیا اور اس کا اس کی چونچ یا سونے کی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ اڑ کر آیا اور حضرت داؤد اس کے وہ حسن سے اس کبوتر کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اسے پکڑنے کے لیے لیکن وہ اڑ کر وہاں سے ایک دوسری جگہ پہ بیٹھا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ وہ اوپر چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ وہ ایک روشن دان میں اور ایک کھڑکی میں وہ کبوتر بیٹھا تو اچانک حضرت داؤد کی نظر یہ اپنے پڑوس میں ایک گھر پہ پڑی کہ جس میں ایک عورت وہ چھت پر وہ غسل کر رہی ہے فرا امر اطن من اجملا اور اس نے وہ عورت دیکھی کہ یہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ ایک خوبصورت عورت ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں کہ ان کے لیے جذبات آئے اور جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو فلاں شخص ہے یہ اوریا یہ تو اوریا کی بیوی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ اوریا یہ اسے بھیجا جنگ میں اور جہاد میں اور اپنے کمانڈروں سے کہا کہ اسے بالکل پہلی سلف صف میں لڑوائیں لیکن اوریا ایک جنگ میں وہ جنگ کے جوہر دکھاتا رہتا وہاں سے بچ کے آیا تو پھر دوسری جنگ میں بجوایا اور بالاخر وہ ایک جنگ میں وہ شہید ہوا اور حضرت داؤد نے بالاخر اوریا سے شادی یہ وریا کی بیوی سے شادی کر لی اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ جو غسل کر رہی تھی تو پھر اس نے اپنے بال بچھائے اور وہ بال حضرت داؤد کو پسند آئے معذ اللہ ایسی باتیں ہیں اور یہود نے ایسی باتیں یہ کی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے مفسرین نے بھی ذکر کر دی ہے کہ انسان کی زبان اسے نقل کرتے ہوئے لڑکڑائے یہی وجہ ہے کہ امام راضی تفسیر کبیر میں اس واقعے کو وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان ندال ان اور پھر کئی وجوہات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ واقعہ باطل واقعہ ہے امام راضی کہتے ہیں کہ ایسی حرکت ایک فاسق شخص بھی ہو تو ایک فاسق شخص بھی وہ اس واقعے کو برداشت نہ کرے چی جائے کہ ایک نبی اور اس نبی پر ایسا الزام لگانا ایک فاسق شخص بھی ایسا کام یہ نہ کرے دراصل ابن جریر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے سدی سے اور سدی یہ دو لوگ ہیں ایک ہے سدی کبیر اور ایک ہے سدی صغیر تو اگر یہ واقعہ جس سدی سے بھی ہو یاد رکھیے دونوں سدی ہما ز بلکہ سدی صغیر محمد ابن مروان سدی صغیر یہ تو کذاب ہے جھوٹا راوی ہے اور نہایت بالکل ناقابل اعتماد راوی ہے اسی لیے ابن کثیر وہ کہتے ہیں جب یہ واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں وقر المفسرون ہونا قصا تن مفسرین نے یہاں پہ قصہ نقل کیا ہے اکثر وا ماخود من اسرائیلیات کہ جو اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے ولم یس بطفی انل معصوم علیہ السلام اور حضرت داود ایک معصوم پیغمبر کے حوالے سے اس قصے میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے یجب و کہ جس کی اتباع کی جائے لیکن ہمارے مفسرین نے جنہوں نے یہ واقعہ بغیر کسی رد کے نقل کیا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں تفسیر جلالین کا بڑا چرچا ہوتا ہے حالانکہ تفسیر جلالین کہ اگر اس سے یہ تمام واقعات اس کے لیے الگ سے ایک گھنٹوں کے گھنٹے وہ درکار ہیں لیکن جگہ جگہ ہم بعض تفاصیر کی وہ غلطیاں وہ دکھاتے ہیں یہاں پہ جلال الدین محلی کیونکہ جلال الدین محلی نے یہ جو آخری پندرہ پارے ہیں تو یہ انہوں نے لکھے ہیں جلال الدین محلی یہ المتوفا سات سو آٹھ سو چونسٹھ ہجری وہ دوسرے جو ہے جلال الدین سیوتی نو سو گیارہ میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ محلی یہ ان سے پہلے ہیں یہ آٹھ سو چونسٹھ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو جلال الدین محلی وہ کہتے ہیں ایک تو انہوں نے یہاں پہ ناجت جو دمبی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عرب عورت کو بھی دمبی سے تعبیر کرتے ہیں ایک تو وہ ہے اور پھر یہاں پہ انہوں نے یہ قصہ بنایا ہے کہ حضرت داؤد کی ننانوے بیویاں تھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں کی کثرت سے بیویاں ہوتی ہیں اللہ نے جس طرح اللہ کے پیغمبر کو یہ اجازت تھی حضرت داؤد کی ننانوے بیویاں تھیں تو پھر یہ قصہ بنایا ہے ننانوے بیویاں تھیں اور حضرت داؤد نے ایک شخص سے مزید ایک بیوی کا تقاضا کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اس کی اس کے علاوہ کوئی اور بیوی نہیں تھی وہ تزو اور پھر اسے قتل کروانے کے بعد حضرت داؤد نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنے حرم میں لے آئے یہی وجہ ہے اب امام نصفی تفسیر مدارک وہ بھی ایک مفسر ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے جو اس کے علاوہ تفسیر بیزابی میں بھی ہے اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من تسکم بے داود جو بھی تمہیں داود کا یہ قصہ سنائے تو میں اسے جلتوں میں اتوں وہ میں اسے ایک سو ساٹھ کوڑے ماروں گا وہ ہوا حد الفریت عالل اور یہ انبیاء پر جھوٹ بولنے اور توہمت باندھنے کی حد اور سزا ہے ویسے تو اگر آپ کسی پر توہمت باندھیں تو اسی کوڑے شریعت میں سزا ہے لیکن پھر پیغمبر پر جھوٹ اور توہمت باندھنا تو حضرت علی کہتے تھے میں ایک سو ساٹھ کوڑے اسے ماروں گا ہمارے مودودی صاحب نے یہاں پر پھر اس سے جو مزے لیے ہیں لوگ کہتے ہیں جی تفہیم القرآن تفہیم القرآن یہ قرآن کے فہم کے لیے ایک نہایت ایک ضروری تفسیر ہے تفہیم القرآن میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے مودودی نے جو کام کیا ہے تو ایسی بدنامی پیغمبروں کی یہودیوں نے بھی نہیں کی تفیم القرآن آج بھی ویسے تو پرانے ایڈیشنز میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو مودودی نے نہیں نکالی لیکن بعد کے ان کے پیروکاروں نے وہ نکال لی ہے لیکن یہ بات حضرت داود کے متعلق آج بھی یہ بات ان کی یہ موجودہ جو ایڈیشن ہے اس میں بھی موجود ہے تفیم القرآن میں وہ لکھتا ہے یہاں پہ کہ داود نے یہ اللہ سے بخشش طلب کی اور وہ یہ آزمائے گئے تو وہ لکھتے ہیں یہ وہ تنبیہ ہے کہ جو اس موقع پر اللہ تعالی نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی اس سے یہ بات چلے یہ جملہ تو ٹھیک ہے اس سے یہ بات خود بخود اب آگے مودودی صاحب اس سے مزے لے رہے ہیں اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا چونکہ وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے اپنے اقتدار کا نامناسب استعمال کیا ہے یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اور وہ کوئی ایسا فیل تھا کہ جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرماروا کو زیب نہیں دیتا یعنی ایک عام دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے جیسے عام دنیاوی بادشاہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو مودودی صاحب نے حضرت داود کو دنیا کا ایک عام حاکم اور بادشاہ بنایا ہے اسی طرح ان کی کتاب ہے تفہیمات, تفہیمات میں وہ لکھتے ہیں اور یہ ذرا دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر یعنی پیغمبر وہ شخصیت ہوتا ہے وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن داؤد ہیں کہ اپنے آہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں یہ مودودی صاحب حضرت داؤد کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسی طرح دیگر اردو تفاصیر وہ دیکھ لیں شاید ہی کوئی تفصیل ایسی ہو کہ جس میں یہاں پہ یہ واقعہ یہ نقل نہ کیا گیا ہوا ہے حالانکہ مفسرین جیسے ابن کثیر نے اس واقعے کی تردید کی ہے تفسیر مدارک تفسیر بسعود تفسیر بیزاوی امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور اسی طرح ابن ابن حزم نے یہ الفسل فلم ابن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کی عورت سے وہ معاشقے کے جرم سے اجتناب کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ عشق کے جرم سے اجتناب کرتا ہے ہم میں سے ایک عام مومن اور قصدن عمدن کسی بیوی کے شوہر کو اس لالچ میں قتل کے لیے پیش نہیں کرتا کہ یہ منصوبہ بنایا جائے کہ اس کے شوہر کو قتل کیا جائے تاکہ اس کی عورت سے وہ نکاح کر لے ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ کسی پرندے کو حاصل کرنے کے لیے نماز جیسی عبادت ترک کر دیں حضرت داؤد اپنے محراب اور اپنے عبادت خانے سے نکلے ایک پرندے کو اور ایک کبوتر کو حاصل کرنے کے لیے ابن ہضم کہتے ہیں یہ ان فاسقوں اور فاجروں کے اعمال ہیں کہ جو بد عمل ہیں اور نیکی اور تقوا کے کاموں کے ساتھ ان کا قریب کا کوئی تعلق نہیں یہ اللہ تعالی کے رسول داود کو انہوں نے وہی کی تھی اور اس جیسی فضول اور خرافات باتیں کون مسلمان آخر زبان پر لا سکتا ہے اسے کیا پتا تھا ابن ہزم کو جو چوتی صدی ہجری میں گزرے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ بعد میں مودودی صاحب تفہیمات اور تفہیم القرآن میں کہ جس میں تفہیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ ایسی وہ ایسے ڈکوسلے حضرت داؤد کے حق میں وہ کہیں گے تو یہاں پہ قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور میں نے شروع میں مستدر کے حاکم سے میں نے ایک روایت وہ بتائی کہ اصل میں حضرت داؤد انہوں نے کہا ایک مرتبہ اور اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا یا یہ وجہ یا یہ وجہ کہ حضرت داود نے ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن یعنی ایک دن انہوں نے عبادت کے لیے وقف کیا تھا اور ایک دن وہ امور مملکت چلاتے تو جو عبادت کا دن وقف تھا اور انہوں نے اپنے آپ پر وہ لازم کیا تھا تو اسی دن وہ دو فرشتے اور یہ دو فرشتے آئے ہیں انسانی صورت میں اور اللہ نے ان پر آزمائش کی اور امتحان کی کہ آپ نے جو دن عبادت کے لیے مختص کیا تھا دیکھیں آپ نے اس میں دنیا کا کام جو ہے وہ بھی کر دیا یا آزمائش اور امتحان یہ تھی کہ مثلا یہ دو لوگ حضرت داؤد کے پاس اپنا قضیہ جو ہے وہ لے کر آئے تو حضرت داؤت انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی عبادت کو وقت دیا ہے اور لوگوں کے تنازعات اور معاملات ہیں آپس میں تو انہوں نے اس وجہ سے وہ مغفرت طلب کی کہ لوگوں کو ان کے ان کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ان کے تنازعات اور ان کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے مجھے اسے وقت دینا چاہیے تو یہ بخشش طلب کرنا ان کا اس اعتبار سے تھا یا اس اعتبار سے تھا کہ وہ دو لوگ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کر کے آئے حضرت داود نے ایک کی بات سنی اور وہ دوسرے کی بات نہ سنی چاہیے یہ تھا کہ ایک قاضی ایک جج وہ دونوں فریقین کی بات سنے ایک سے کہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور وہ دوسرے سے بھی سنے تو بجائے اس کے کہ یہ واقعہ اس انداز میں پیش کیا جائے اور پھر اس سے دمبوں اور دمبیوں سے عورتیں بنانا کہ حضرت داؤد کی ننانوے بیویاں تھیں تو سو پورے کرنے کے لیے انہوں نے اوریا کی بیوی حاصل کرنے کے لیے اوریا کو جہاد میں بیچ دیا اور انہیں قتل کروا دیا اور پھر اس ایک سے بھی نکاح کر دی تاکہ سو پورے ہو جائیں معذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کا دامن وہ ان جیسے خرافات سے وہ پاک ہے وہلتا کا نب اول یہ آیا وہل اتا أَتَاكَ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس نب الخصمی خبر ان دو جھگڑا کرنے والوں کی اس تصور المحراب کہ جب وہ چڑھ آئے المحراب عبادت خانے پر اس دخ اللہ داؤدا جب وہ داخل ہوئے حضرت داود علیہ السلام پر ففضع منہم تو وہ گبرا گئے ان سے آلو تو انہوں نے کہا لا تخف نہ گبرائیں نہ ڈریں خسمانی ہم دو دعویدار ہیں بغا بعدنا علی بعد زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض باز پر فحکم بیننا بالحق کی تو آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ ولا تشتت اور زیادتی نہ کریں اور رہنمائی کریں ہماری اور رہ دکھائیں ہمیں سوا اس سرات سیدھے راستے کی طرف کہ جس میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو نہا اخی یہ میرا بھائی ہے لہو تسروں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس تفسیر کا مطالعہ کریں اور کس تفسیر کا ترجمہ پڑھیں تو میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسی تفسیر یہ ایسی تفسیر سامنے نہیں آئی کہ جس کے بارے میں سو فیصد یہ دعوی کیا جا سکے کہ یہ بالکل ہر قسم کی غلطی سے یہ پاک ہے انسانی کاوش ہے اور بعض تفسیروں میں یہ ایسی فاش غلطیاں کہ جن میں پیغمبروں کے دامن کو داغدار کیا گیا ہے صحابہ کرام پر کیچڑوں چھالا گیا ہے ایسی تفسیروں سے تو بالکل اجتناب کریں اسی لیے جب تک ایک صحیح معلم اور صحیح استاد سے قرآن نہ پڑھیں یاد رکھے تفسیروں کا مطالعہ خود سے نہ کریں ورنہ گمراہی کے ایک ایسے کھائی میں جا گریں گے کہ وہاں سے نکلنا پھر دشوار ہوگا انہا داخی دا بے شک یہ میرا بھائی ہے لہو تسن اس کی ننانوی ننانوے دمبیاں ہیں ولی ولیط واحدہ اور میرے لیے ایک دمبی ہے فقالا تو یہ کہتا ہے اک فلنی کہ مجھے اس ایک کا بھی ذمہ دار بنا دے وعزنی فی الخطاب اور, یہ غالب اور یہ غالب ہے مجھ پر فلختاب باتوں میں باتوں کا بھی بڑا باتونی ہے قالا تو کہا داود نے لقت ظلم بس والنا کاجی کہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تمہاری ایک دمبی کو بھی مانگ کر آج ہی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے كثيرًا من اور بے شک بہت سے من شریکوں میں سے وہ زیادتی کرتے ہیں ان کے بعضوں پر ہاں سارے ایسے نہیں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو وہ زیادتی نہیں کرتے لیکن وہ قلیل اور بہت تھوڑے ہیں اور تھوڑوں میں سے بھی تھوڑے ہیں ہم یہ لوگ وزن نہ اور خیال کیا اور گمان کیا داود نے کہ ہم نے آزمایا انہیں فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے بخشش طلب کی اپنے رب سے وَخَرَّ رَا كِعَوْا وَأَنَابُ اور وہ گر پڑے جکتے ہوئے رکو کرتے ہوئے اناب اور رجوع کی انہوں نے اللہ کی طرف فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ تو ہم نے بخشش کی انہیں ذَلِكَ اس کو تاہی کی <تصفح> وہ ایند لہو آئند اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لز الفا یقیناً ایک خاص مرتبہ ہے اور قربت ہے وہ معاب اور اچھا منزل اور اچھا ٹھکانا واخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین